ہم تو بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ ولام اللہ نبی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 فکم باخی اللہ حمید صدق اللہ یا ایجو الدین آ منو اے ایمان والو من منت بات ما کا سب تم اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو اس آئت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصحاب صفہ وہ فقرہ مہاجرین جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ ٹھکانہ نظریہ معاش نہ خاندان آ کر پڑے ہوئے تھے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو علمِ دین کے حصول کے لیے اور خدمت دین کے لیے اور جہاد کے لیے انصار مدینہ ان کی کفالت کرتے تھے جو ان سے ممکن ہوتا تھا کہنا چاہیے کہ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا رہائشی مدرسہ تھا دنیا بھر میں جتنے بھی مدارس ہیں اور الحمد ان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے دشمنان اسلام انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں ختم نہ ہو سکیں تو کم از کم کم ہی ہو جائیں لیکن اللہ ان کو بڑھانا چاہتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے ہزاروں مدارس کے باوجود اب صورت یہ ہے کہ مدرسوں میں داخلہ ہی نہیں ملتا جو معیاری مدارس ہیں لوگ پریشان ہیں خود حکومت پریشان اتنا پروپے کیا جاتا ہے ان کے خلاف یہ نوس ہیں یہ قدامت پرست ہیں یہ جنگلی لوگ ہیں یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں یہ تمہارے بچوں کو تباہ کرتے ہیں لیکن حیرت کی بات لوگ ہیں کہ رکتے ہی نہیں بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا سے ایک سیلاب ہے علم دین کے طلبہ کا جو پاکستان کی طرف عنڈا آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مملکت جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی اس مملکت میں اب ایسے طلبہ کے آنے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں ہندوستان میں عام اجازت بلکہ ہمارے لیے باعث شرم کہ ہندوستان کی حکومت مدرسہ بنانے کے لیے باقاعدہ قرضہ دیتی ہے اور یہاں گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بہرحال اللہ بڑھانا چاہتے بڑھ رہے لیکن یہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ شاخ ہیں صفا کی وہ جو پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا جن جس کی نہ کوئی بلڈنگ تھی نہ ہاسٹل نہ درسگاہیں نہ دارالحدیث ایک چبوترا جس پر کچھ فقیر لوگ مہاجر لوگ درویش لوگ بیٹھے ہوئے تھے تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور اپنی تربیت بھی کرواتے تھے اور انصارِ مدینہ ان کی کفالت کرتے تھے جب کھجوروں کا موسم آتا تو انصار اپنے باغات میں سے کھجوروں کا خوشہ اور بڑے بڑے گچھے توڑتے اور لا کر ستونوں کے درمیان لٹکا دیتے اصحاب صفا جب بھوک لگتی ڈنڈی مارتے کچھ خجورے نیچے گرتی کچی اور پکی اور وہ کھا لیتے کچھ لوگوں نے یوں کیا کہ ردی قسم کی کھجورے لٹکا دی اللہ اکبر قربان جاؤں اصحاب صفا کی شان پر جن کو ردی قسم کی خجورے دی گئیں تو میرا اللہ بول پڑا اللہ بول پڑا ارے کیا کر رہے ہو میرا دیا ہوا مال اور میرے دین کے خادموں کو میرے دین کے طالب علموں کو اس میں سے ردی دیتے ہو انصار نے بھی اس کے بعد پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کی پھر اپنے باغات میں سے چن کر عمدہ نے لاتے تھے اور اصحاب صفہ کو پیش کرتے تھے یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے ایک ہی جماعت کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بہت بلند مقام پر ہوں اور کچھ ایسے ہوں جن کی تربیت کی ضرورت ہو تو اللہ ان کو بلندی کے راستے پر ڈالتے ہیں تو فرمایا انفقوا من کا سب تم اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو عمدہ چیزیں چوتھے پارے کی پہلی ایت ہے لن تنفقوا مما تحبون تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو پسندیدہ مال کو ایسا نہیں کہ ردی چیزیں دے دو جان بھی چھوٹ گئی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی ظاہر ہے کہ ہم مدرسوں میں ہی رہے وہیں پلے بڑے اللہ مرتے دم تک مسجد اور مدرسے سے ہی جوڑے رکھے دیکھا بعض فیکٹریوں والے ایسی چیزیں مدارس میں مد زکوٰۃ میں بھیجتے ہیں جن کی تاریخ گزر چکی ہوتی ہے پرانی ہو چکی ہوتی بازار میں بک نہیں سکتی کوئی دکاندار نہیں لیتا کوئی گاہک نہیں خریدتا ان کی تاریخ گزر چکی اٹھا کر مدرسے میں بھیج دی اور کہہ دیا یہ مد زکات میں ہے جان بھی چھوٹ گئی اس ردی مال سے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی مفتی کو تو پتہ نہیں ہے عالم کو تو پتہ نہیں محتم کو تو پتہ نہیں ناظم کو تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے طالب علم کو بھی پتہ نہ ہو لیکن ساتوں آسمان پر جو اللہ ہے اس کو تو پتہ ہے جس نے اصحاب صفحہ کے لیے ردی خجوریں بھیجنے والوں کے لیے فوراً تنبیہ فرما دی تھی وہ رب تو جانتا ہے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو ممبا اخرجنال من العض اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا جو کماتے ہو اس میں سے بھی عمدہ اور جو زمین سے میں پیدا کرتا ہوں اس میں سے بھی عمدہ سامان کمانے میں نقد مال بھی آ گیا جانور بھی آ گئے غلہ بھی آ گیا تجارتی سامان بھی آ گیا مادنیات بھی آ گئیں اور زمین سے جو کچھ اللہ پیدا کرتا ہے اس میں ہر قسم کے اناج غلّہ جات اور پھل آ گئے امام ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ سے صدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین سے جو پیداوار ہو قلیل ہو یا کثیر اس میں اشر واجب ہے اگر وہ بارانی زمین ہے اور اگر اسے کنویں سے سراب کے جاتے ہیں تو پھر اس میں نصف اشر یہ جو اشر واجب قرار دیا گیا تو اس میں ٹیکس سے زیادہ مالی عبادت کا پہلو ہے صورت تو بظاہر وہی بنتی ہے زکوٰۃ اور عشر میں اور صدقے میں جو ٹیکس کے اندر ہوتی ہے ایک متعین کمائی پر متعین مقدار میں ٹیکس حکومت وصول کرتی ہے اور اللہ بھی وصول کرتا ہے لیکن اسے ٹیکس کہا جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے ٹیکس کہا جاتا ہے اسے اشر کہا جاتا ہے اس کے اندر عبادت کا پہلو آ جاتا ہے چنانچہ جن کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ اور اشر خوشی اور رغبت سے دیتے ہیں جب کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے ہزار ہیلے کیے جاتے ہیں اور دیا بھی جائے تو جان پر بن جاتی ہے بوجھ سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں پہلے ایمان دل میں پیدا کیا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور پھر کہا گیا دو ڈھائی فیصد دو اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ڈھائی فیصد نہیں پانچ فیصد دس فیصد دینے والے ایسے بھی ہیں جو نصاب کے مالک نہیں بنتے اور پھر بھی دیتے ایک ثقہ اور معتمد عالم نے ہمیں بتلایا تو ان کے جاننے والوں میں سے ایک جو خود بھی مستحق تھا اور ابھی صاحب نصاب نہیں تھا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے اس نے اس نیت سے زکوٰۃ دینا شروع کر دی کہ اللہ مجھے صاحب نصاب بنا دے چنانچہ واقعی ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس کے اندر مالی عبادت کا پہلو ہے زکات اور اشر میں بھی کچھ فرق ہے وہ یہ کہ زکات کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے حولان حول جسے کہتے ہیں ایک سال مال زائد پڑا رہے نصاب کے مطابق تب زکوات آئے گی لیکن عشر کے لیے سال کا گزرنا یہ شرط نہیں ہے دوسرا فرق یہ کہ اگر زمین سے پیدا وار حاصل نہ ہو تو اشر ساقت ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے اس کے پاس سونا چاندی ہے اسے اگر کسی سال نفع نہ بھی ہو تو بھی زکوۃ واجب ہوتی ہے جبکہ وہ صاحب نصاب ہو فرمایا کے بلا تیم ممل خبی سمین اور اس میں سے ردی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو اللہ اکبر اللہ کا انداز قرآن کا انداز یہ نہیں فرمایا کہ خرچ نہ کرو فرمایا کہ ردی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو ملا تم الخبی سمن حتن فکون اور ردی چیزوں کا ارادہ نہ کرو کہ ان میں سے خرچ کرتے ہو ملس تم بھی آخذی ہی اللہ ان تغ مدوفی ہی حالانکہ اگر یہ ردی چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم ان کو لینے والے نہیں ہو الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لو اگر تمہیں کوئی ہدیے کے طور پر تحفے کے طور پر ردی چیز دے تو تمہارے ماتھے پر بل پڑ جائیں گے مجھے نکما سمجھ رکھا ہے یہ ردی چیز کیا میرے ہی لیے تھی وسیدہ سڑی ہوئی تاریخ گزری ہوئی پھٹی پرانی تو فرمایا تم ردی چیز لینا گوارہ نہیں کرتے تو دوسرے کو ردی چیز دینا گوارہ کیسے کرتے ہو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور یہاں تو صرف دوسرے کی بات نہیں یہاں تو اللہ کا معاملہ ہے اللہ کے لیے دیرا تو فرمایا کہ اگر تمہیں ردی چیز دی جائے تو تم لینے کے لیے امادہ نہیں ہوتے تمہیں رنج ہوتے تکلیف ہوتی ہے اللہ یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو در گزر کرو تو الگ معاملہ ہے ایسا ہوتا ہے بعض کا سینہ فراغ ہوتا ہے یا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجھے ہدیہ اور تحفہ دے رہا ہے بے شک معمولی چیز ہے لیکن اس بیچارے کی حیثیت بھی تو اتنی ہے ڈبلو تو وہ معمولی چیز کی بھی ایسی قدر کرتے ہیں کہ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے میں نے بدری کیا چیز پیش کر دی اتنی تعریف کی ارے وہ تربوز آپ لائے تھے کیا کمال کا تربوز تھا بڑا میٹھا تھا ایسا تھا ویسا تھا،, تھا،, تھا اس کو خوش کر دیا مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ ایسا کرے واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہارون رشید کا ایک دیہاتی کے گاؤں میں پانی کا چشمہ نکلایا بیچارہ کراچی والوں کی طرح گٹر کا ملا ہوا پانی اور گندا پانی اور کچرے والا پانی استعمال کرنے کا عادی تھا اب جو چشمہ نکلا تو اس نے سوچا کہ ایسا پانی تو روئے زمین میں کہیں نہیں ہے ہو نہ ہو اگر کوئی ایسی صورت بن گئے کہ اگر اپنے گاؤں کے چشمے کا پانی ہارون رشید کو پیش کروں تو خوش ہو جائے گا ایسا پانی اس نے چکا ہی کہاں ہوگا اب پانی لے کر چلا ایک تو وہ اس کی نظر میں تو چشمہ بہت شیریں شفاف عمدہ تھا لیکن ہارون رشید تو چشموں کے سر پر بیٹھا ہوا تھا عمدہ سے عمدہ پانی ایک تو پانی ایسا ویسا اور دوسرا وہاں مٹکے میں لے جاتے لے جاتے کئی دن گزر گئے نہ بولوں اس پر کیا گزری کسی نہ کسی طریقے سے بےچارہ بادشاہ تک پہنچ گیا وہ دل رکھنے والا آدمی تھا اگر آپ اپنے پرانے بادشاہوں کے حالات پڑھیں ان میں سے بعض کے اندر کمزوریاں بھی تھیں لیکن ان کی دینداری دیکھیں بعض اوقات تو انسان دنگ رہ جاتا ہے آج کل کے سوفی اور شیخ بھی اتنی عبادت نہ کرتے ہوں گے جتنی وہ کرتے تھے کمزوریاں بھی تھی بہرحال اس نے جب مٹکے سے برتن ہٹایا تو بو اس نے ڈھک دیا اور بڑی تعریفیں کی ارے کمال کا پانی لائے ہو بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے یہ چشمہ کیسے نکلا کہاں نکلا اور کتنی تکلیف ہوئی تمہیں یہ لانے میں اور پھر اسے انعام دے کر نہال کر دیا تو کوئی چشم پوشی کرے کمزور چیز لیتے ہوئے ردی چیز لیتے ہوئے تو الگ بات ہے اور چشم پوشی کرنی چاہیے جب دینے والا غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہو چشم پوشی کرنی چاہیے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے یہ کیا لے آئے یہاں اس چیز کی کیا ضرورت تھی اب ہمارے بہت سے ساتھی دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں بالخصوص سرحد کے دیہاتوں سے تو ہمارے دیہاتوں میں جب کوئی سفر کے لیے نکلا کرتا تھا پرانے زمانے میں تو مائیں اپنے بچوں کو روٹیاں میٹھی روٹیاں پکا کر دیا کرتی تھیں سفر بھی بڑے لمبے ہوتے تھے میٹھی روٹیاں اور میٹھے پکوڑے اور نہ معلوم کیا کچھ عجیب و غریب چیزیں اب تک وہ لوگ پکاتے ہیں ہمارے ساتھی ہی جب بھی آتے ہیں تو وہ ضرور لے کر آتے ہیں اور ہمیں دیتے بھی ہیں اور الحمدللہ ہم پوری بشاشت سے وہ قبول کر لیتے ہیں اگرچہ اسے کھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن قبول کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں بڑا احسان کیا بھائی بعض وقت پوچھ بھی لیتے ہیں اس کی ترکیب کیا ہے بنانے کی یہ بناتے کیسے ہیں اور پھر وہ پوری تفصیل سے اس کی ترکیب بتاتے بھی ہیں تو فرمایا کہ اگر تمہیں ردی چیز دی, دی جائے تو تم لینے کے لیے امادہ نہیں ہوتے اللہ یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو اگر تم اپنی توہین سمجھتے ہو ردی چیز لینا تو پھر کسی غریب فقیر طالب علم کو دیتے ہو اسے بھی ردی چیز نہ دو عمدہ چیز دو بالمو ارے جان لو ان اللہ غنی یون بے شک اللہ غنی ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ تمہارے صدقے کا محتاج نہیں اللہ تمہاری زکوۃ کا محتاج نہیں اللہ تمہاری خیرات کا محتاج نہیں یہ مدرسے یہ مسجدیں تمہارے صدقوں چندوں کے بغیر بھی چل سکتی ہیں یہ تو اللہ نے کرم کیا دیتا وہ ہے تمہیں کہتا ہے کہ فیاضی کرو اور پھر اس فیاضی پر تمہیں نوازتا بھی ہے حالانکہ دیا ہوا تو اسی کا ہے وہ محتاج نہیں ہے معذ اللہ ایسے نہ ڈرخاؤ ایسی حرکتیں نہ کرو حمید وہ تعریف کے لائق ہے ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے جو تعریف والے کام کریں شیتان یعیدکم الفقر کم بل فخشا تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے اور تمہیں مشورے دیتا ہے بری بات کے شیطان ڈراتا ہے دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہارا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا ارے کنگلے ہو جاؤ گے ایسے سخی مت بنو اور مشورے دیتا ہے کس چیز کے فحشا کے فحشا کا بری بات ہر وہ معصیت جس میں انسان حد سے تجاوز کر جائے اس کو کہتے فحشا چنانچہ زنا کو بھی کہا گیا فحشا بیٹیوں کو قتل کرنا زندہ درگور کرنا اسے بھی کہا گیا فح اور یہاں بخل کو کہا گیا فحشہ بری بات وہ بری بات سے بری بات کے تمہیں مشورے دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان بھی مشورے دیتا ہے اور فرشتہ بھی مشورے دیتا ہے ترمزی میں روایت ہے حید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انََ شعطان لمۃ عدم ولیلم لما شیطان بھی بس وسے پیدا کرتا ہے فرشتے بھی انسان کے دل میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں ف عماں لمۃ الشیتان ف عاد و شیطان جو بس اسے پیدا کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے شر کا راستہ دکھاتا ہے حق کو جکلانے کا راستہ دکھاتا ہے بماں لمت الملک اور فرشتہ جو مشورے دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فع آد ال بالخیر و بالحق وہ اچھائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے حق کی تصدیق پر امادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے فمن بجدا ذالق انہ من اللہ جو اپنے دل میں اچھا خیال محسوس کرے اسے چاہیے کہ وہ جان لے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے میرے اللہ نے دل میں ڈالا اچھائی کا خیال وہی جو شعر بار بار سنا چکا ہوں میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ ہاتھ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ دل میں تڑب پیدا ہوتی ہے تڑپ پیدا ہوتی ہے اچھائی کا خیال آتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے نیکی کا دائیا ہوتا ہے فرمایا کہ یہ جان لو اللہ کی طرف سے ہے لہٰذا اللہ کی تعریف کرو الحمد للہ اللہ تیرا کرم کہ تو نے میرے دل میں اچھائی کا خیال ڈالا ہے میں تو اس قابل نہ تھا تو نے میرے دل میں یہ اچھائی کا خیال پیدا کیا ومن وجد العرا اور جو اپنے دل میں برائی کا خیال محسوس کرے فلیت ابز بن وہ اللہ سے پناہ مانگے شیطان سے آ حضور علی صلاحت السلام نے یہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد یہ اعتکریمہ پڑھی الشیطان یعدم الفقرا و امرکم بلفشا شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں مشورے دیتا ہے فحشاہ کے بری بات کے ولادم مغفر تمن فصلا ارے لوگ و قرآن پڑھو ارے لوگ و قرآن سمجھ کر پڑھو عظمت والے رب کا کلام ہے عجیب و غریب کلام ہے دلوں کو بدلنے والا کلام اللہ فرمارے ایک طرف شیتانت میں ڈراتے ہیں دوسرف میں اللہ ہوں ملا ہُ عید مغفرتمن و فضلہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کس کا مغفرت کا اور فضل کا دو وعدے کرتا ہوں ایک وعدہ مغفرت کا آخرت میں بخش دوں گا پہلے مغفرت کا ذکر کیا آخرت کا ذکر کیا اس لیے کہ ایک سچے مومن کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت آخرت کو حاصل ہے آخرت کی کامیابی دنیا کے پروپیگنڈے سے کہیں متاثر نہ ہو جائیے گا آج ججالی تہذیب کے علمبردار دلوں سے آخرت کے خیال کو کچھ دینا چاہتے ہیں آخرت کی باتوں کو مذاق بنا دینا چاہتے ہیں مذاق حشر کو مذاق فرشتوں کو مذاق جنت کو مذاق حوروں کو مذاق اللہ کی نعمتوں کو مذاق دوزخ کو مذاق بنا دینا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی کا نعرہ کیا تھا اللہ عیشا اللہ عیش اللہ اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے تو یہاں پہلے وعدہ کیا مغفرت کا فرمایا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا آخرت میں بخش دوں گا جب تم میری رضا کے لیے میری راہ میں خرچ کرو گے اور دوسرا وعدہ کس کا کیا وہ تمہیں اور زیادہ دوں گا میری راہ خرچ کرنے سے تم فقیر نہیں ہو جاؤ گے تندست نہیں ہو جاؤ گے بلّ میں نے تو اپنی اس زندگی میں آج تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کسی بھی انسان کو فقیر ہوتے نہیں دیکھا امیر ہوتے دیکھا اور دنیا کی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنے والوں کو کنگلے ہوتے دیکھا ہے لیکن شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے کیا بنے گا اللہ کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مغفرت کا آخرت میں بخشوں گا اور دنیا میں وعدہ کرتا ہوں فضل کا اور زیادہ دوں گا سورہ سبا میں فرمایا مما ان فخ تم شی ان یوخ بہ خیر تم جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ اللہ اس کا نائب تمہیں ضرور دے گا اور وہ سب دینے والوں میں سے بہتر ہے بخاری اور مسلم میں روایت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں مستقل دو فرشتے ان میں سے ایک دعا کرتا رہتے اللہ منفی منفقا فا اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا صلاح اس کا بدلہ اس کا نائب عطا فرما جو کچھ اس نے دیا اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور دے اور دوسرا کیا دعا کرتا ہے اللہ آتی منشی کن اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تباہ کر دے فرمایا کہ دو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے دعا کے لیے ایک دعا کر رہا ہے دوسرا بد دعا کر رہا ہے دعا کی جا رہی ہے اللہ کی رحمت دینے والوں کے لیے اور بد دعا کی جا رہی ہے ہاتھ روکنے والوں کے لیے تو فرما کے اللہ عید مغفرت من فضلہ اللہ تم سے وعدہ کرتے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا بلّہ باسی ان علیم انہے وسعت کی, کی کوئی حد نہیں اس کے خزانوں کی وسعت کی کوئی حد نہیں مت سمجھو کہ دے گا تو اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے نہیں واللہ اللہ وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے وہ جانتے ہیں کسے دینا ہے کب دینا ہے کتنا دینا ہے یو تل من معیش اللہ اکبر میرا دل کہتا ہے تفسیر میں یہ بات نہیں دیکھی دل کہتے ہے